الحمد, لله الحمد سبحان اللہ الحمد للہ حمید اللہ والسلام على نبی وآله وصحبه المفنح بمقاصده سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله مولانا العظيم واصقدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله محترم محمد عبد الستار صاحب کی طرفوں ضلع بہاول نگر تحصیل آباد ہاروناباد اجیم شان اور امن پور رحمت جلسے دے سنت و جماعت کے مخلص مسلمان بھائی اور ممبر رسول رو رونق بخشن والے جملہ شادہ تھے کرام اور اہل سنت بالخصوص ضلع بہاول نگر سے امیر مخدومی مجاہد اسلام فارث خون حسین ربی اللہ تعالی عنہ و سلام اللّہ علیہم سید عبد الرزاق شاہ صاحب اور سید قطب علی شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ للہ الحمد میرے بڑے حضرت شاہ عبد اللہ مدزل دی زندہ کرامت اس جلسے کی کامیابی بندہ ناچیز شیخ کا اج کا مورو سد پاک ہے یا شرح پاک اللہ پاک دی توفیق نال قرآن مجید صحیح احادیث یا حسن روایات بلوکانت بتعدد ترک اور پر حکمت اقوال اخبال کے بیب کے اخبال کے اس موضوع اور جناب کے سامنے رکھا گا اللہ تعالی ساد کا ستکار اولیادہ ستکار اس نو تکمیل تک پہنچا کی کافی خوش ضلع شیخوپورہ کے اندر یہ دنیا دمبر درد پہلی مرتبہ بیان ہوا آج دوسری مرتبہ ہونا ہے اور پانچ سات ریلس ان سبحان اللہ اس کا بیان ہوگا اسدات کی بھی سلاح ہوگی اور مسلمان دیگر حضرات دیوی اسلام عنوان کیے کہ کی موجود انعام ہے سید پاک ہے یا شرح پاک ہے دوستو حق یہ ہے کہ شرح پا کے اسد آتا وہ بھی پاک ہو جاتا ہے اور جی مراسی بھی آوے تو وہ بھی پاک ہو جائے جس طرح کہ بندہ پاک نہیں پانی پا کے پلیت بندہ جے ہو جا مرضی ہوے پانی اچھ بڑے تے پاک ہو جائے شرح رسول دی پا کے وچ پلیت بندہ بھی بڑے تے پاک ہو جاتا ہے سید بھی بڑے تو پاک ہو جاتا ہے خوشامد موڑیاں نے خوشامدی لوگوں نے اور کم علم لوگوں نے دنیا پرست لوگوں نے شاد کا بہت نقصان کیتا ہے انہاں دا عقیدہ بہت بگاڑ دیتا ہے جس طرح کے کیتا گیا ہے اسلام دے دیگر الفاظ تعبیرات اصطلاحات ایکس بھی ظلم ہو گیا ہے پاک دا مانا اے سمجھ سید پاک دا مانا اے سمجھ لیا گیا اور لوگوں کو سمجھا گیا ہے کہ سید سد مرضی جو مرضی کرے سید پا کے پلیت نہیں اور وہ پھر توانو پتہ ہے بار بار سنیا کنا دا دل تے اثر کر جا ہے تو سیدا دے بھی اثر ہو گیا انہیں بھی بے چاروں یہ سمجھ لیا کہ اسی پا ک شرح رسول دی لوڑ ہی کوئی نہیں شرح ہوے تو باوے نہ ہونیے تے باوے نہ منیے ابھی پاک بہت بڑا مغالف ہے نظریہ کفر ہے دکھا شرح تو بغیر کوئی پاک نہیں ہو سکتا سارے چھوٹے حضرت صاحب قبلہ نے انتہائی عام فہم گل کی جی ہر ایک نو سمجھ آنے والی آپ نے فرمایا سید پاک ہوتا ہے وہاں جی پاک ہوں آپ نے فرمایا سیدوں آ اس کو استجا چڑھنا ہوک سیدے غسل فرض غسل فرض ہوے تو سید غسل نہ کرے پاک ہوے گا سچی دس مسیحتیں بڑھ سکتا نماز پڑھا سکتا قرآن میں ہاتھ لا سکتا ہے، مسجد ایک مسجد ایک جگہ، مسجد ایک زمین ہے مٹی ہے نا سید ایک غسل چڈے تو مسجد نہیں بڑ سکتا مسجد نو, اس مٹی نو شرع رسول نے پاک کی تا اگر سید ایک حکم رسول دا غصو لالا چھوڑے او دے تو مسجد دی مٹی چنگی ہو جاتی مسجد دی مٹی وہ چنگی ہو جاندی مسجد نہیں بڑھ سکتا قرآن پاک ہاتھ نہیں لا سکتا کابے کا تباف نہیں کر سکتا کابے غلاف گلاف ناتھ نہیں لا سکتا روزہ رسول نو اپنے نانے کے روزے ہاتھ نہیں لا سکتا ایک ایک حکم رسول چھٹے غسل گسوالا غسل لالا ایک حکم پانچ وقت چنوں نماز ایک وقت نماز پڑھاوے نماز پڑھو گے پیچھے کیوں سچمچی بولو جی سارے کا مان ہے جو اگر سید غسل تو دے چڑھ ایک وقت آ اور تمہوں ایک نماز پڑھاوے پڑھو گے نماز ہوے گی کیوں بولنے نہیں پاک نہیں ہے کیوں خیر ایڈی چھیتی مڑ گئے ہو تو آتے سو سد پا کے ہوں کہ آ کے نپا کے ایک چکر ہو معلوم ہویا جھلیا سید پاک نہیں اصل شرا پا کے یہ وچ آئے پا کے ارائی آئے پا کے گجر آئے پا کے راجپوت جویا سیا پاک نقدیرے ویر نر رسال نارے تحقیر نارے ہوسیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ پتم فری آگے گئی نہیں سمجھ بولتے نہیں یہ مطلب یہ مانا غلط سمجھا گیا سید پاک ہو مطلب غلط سمجھا ساک ہو کہ کیونکہ رسول پاک دی شرح کا یہ سے یہ نہ پاک رہ جب سدا کا وارس رہے گا پاک رہے گا شرا گا تو پلی لیکن یہ ظلم جاتی اثر اس مان مطلب اوی جم جملہ مشہور ہے سفائی نسفی مان ہے سفائی ادھا ہی مان ہے نا حالانکہ اصل مانا سی پاکی ادھا ایمان ہے پاک ہی سفائی نہیں کیوں ادھر ویکو اگر اگر ایک بندہ بجو نہیں کر سکتا تو شرا فرمانی وہ تیمم کرے کی کرے بولو تو تیمم مٹی تو ہوں نا اگر صفائی ادھا ایمان ہوندی تو پھر تیمم مٹی نہ حکم ہوتا بھی چا کپڑا صاف ستھرا لو منہ ہو مو مو گیا اللہ فرمائد دے مٹی مارو مٹی ہاتھ مارن ہے مٹی لگی ہے بول دے لگا چلے بولو اسلام نال کیوں جی حکم آیا ہے فتح پاکیزہ مٹی کا قصد کرو تم کرو یہ فرمایا فتح سوبند کہ پاک کپڑا لگو کپڑے نالم کرو حکم میں مٹی نال کرو معلوم ہوا سفائی تے پاکی ہو شا کسی سے پوچھو ان کے درمیان نسبت کیا ہے صفائی اور پاکی کے درمیان کون سی نسبت ہے منطقی لحاظ منطقی لحاظ سے کون سی نسبت ہے صفائی اور پاکی کے درمیان میں بتاتا چلوں یہ عموم خصوص مطلق ہے بعض صفائیاں پاکی ہوتی ہی ہیں اور بعض پاکیاں صفائی ہوتی ہی ہیں ہر پاکی صفائی نہیں ہوتی جی میں پاکی ہے سفائی نہیں بعض پاکیاں صفائی ہوتی ہیں اور بعض صفائیاں پاکی ہوتی ہیں جی وضو کرو صاف بھی ہو جائے سمجھ آئی کہ نہیں اسی طرح جی وہ اتنے زیادتی ہوئی ہے نا حدیث آیا کورو شطر ہی مان پاکیزگی مان کا حصہ نسر ہے وہ بنا دیتا صفائی اسی طرح ہے سید پاک سی و دا مطلب سی شرع دی وراثت نام کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم مال کا وارث نہیں بناتے ہم علم کا وارس بناتے, بناتے تو سید کیونکہ رسول دے وارث وارس یہ جنا چی علم دے رسول کی شریعت دے وارث رہن گے ان چیرفاق رہے جب شریعت گئی پھر پھر وہی حکم آ جانے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بارے فرمایا آپ علیہ, علیہ السلام نے فرمایا لا بائنی لحب له سب تو بڑے بدکار یعنی کافر پسند کیتا ہے معلوم ہوا رسول دا چاچا جنہوں دی وراثت ابے کی وراثت منتقل ہوتی ہے نا تو ہزور نے فرمایا کرابت رشتے داری میرے ابو دا میں کوئی نہیں رہی انہیں کافر پسند کیا معلوم ہوا جیڑا بھی رسول دی نسبت رشتہ رکھنے والا کفرت کافران پسند کرے گا او دا رشتہ ختم ہو جانا رسول تو بے شک رسول سمجھ نہیں آ رہی نہیں اللہ اکبر اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاغیم رشتہ قائم ہو جائے غیر بھی رسول دا اپنا ہو جائے یہ مان ہے حضور نے فرمایا سلمان اہل البیت سلمان فارسی عیسائی داخل فرمایا نکتہ سونے سمجھایا باہیں گیر کوئی کسی طرح میرا نسبی رشتہ نہ ہوتا چوڑے دا پتر اور ساری اہل بی داخل ہو گیا ہے مزید اگے سنو گے ہلے ہاں جیو جیو اور ساری اہل داخل اور اگر اور اگر سڈے تو اتقاد ایمان شرا کا رشتہ توڑ آ چاچا ہے بھاویں کوئی ہے اوہ پھر سڈے تو گیا اور رسول دی آل نہیں روجو ہے ذرا اچھی بولو سبح اللہ لو سو سب تو پہلا اللہ دران اس معنی دیں اللہ رسول لسب اللہ نسل دا رشتہ <سؤال> فائدہ نہیں کردا رسول اللہ ایمان اعتقاد دا رشتہ قائم پھر ایمان اعتقاد دا رشتہ یہ شرع رسول دا رشتہ جنا بھی بدتا جائے ان شان تعلق رسول لال ودتا جان اور مضبوط ہوتا ہے پاک رب کا قرآن اس مضمون انہ لفظاں دے اندر بیان فرما ہے اللہ, اللہ سونا فرما ہے تھوڑے پچ اللہ دی دے اندر سب تو زیادہ عزت ہے سب تو زیادہ پاک وہی کرم گھوما تو سارے اللہ دی بارگاہ اللہ دی بارگاہ ہوئی ہے جی رسول دی بارگاہ خبردار ونڈ کری مات آ رسول دی بارگاہ اور رہے رسول اللہ دی بارگاہ اور رہے اللہ بارگاہ رسول رسول دی, دی بارگاہ اللہ بخا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی بفر مکر اللہ حضرت بریل قسم کھا کے فرما دے اللہ فرار نہ بخدا خدا کا ہے نہیں اور کوئی مفر مکل جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں توجو سونے اللہ نے فرمایا تاریا ساری بارگاہ دے اندر رسول دی نظر چی نظر اوہی بہتا عزت والا ہے جڑا بہتا پرہیزگار ہے اے اللہ دا قرآن ہے نا من لالا شیتان ہے رب دا قطعی یقینی حتمی فیصلہ آ گیا قرآن یہ آیا کریما متشاہ محکمہ روڑے چ نہیں بالکل ہر جٹ بندے بھی سمجھ آ جائے گا ہے فرمانے جنہیں بہتا پرہتگار گا ساڑی بار گا در ادا بہتا پاک شمار ہو سجنا تاں کر کے اور دیکھنا ہے سڈے عقیدہ سنت کے اندر سی کے اکبر دظر رتبا عزت وکار ساری نظر درد کیوں زیادہ ہے کیونکہ اللہ نے قرآن اج فرمایا جنہ بہتا پرہیزگار ہے امی بہتی عزت والا ہے ہوں خود قرآن کول پوچھنے نبی کے یار بچ سب تو زیادہ پرہیزگار کون سی اللہ قرآن فرمایا وہ لب سچا فرما اس جہنم کو یقیناً بچا لیا جائے گا وہ بندہ جڑا سب تو زیادہ پرہیزگار ہے سارے امام بات کے اتفاق ہے ال جڑا سب تو زیادہ پرہیزگار ہے اتنے آکھیا گیا وہ صدیق اکبر نے ساریا تفصیل والوں کا اس بات اتفاق ہے ال اتکا مشتاق الکا تو مراد صدیق کے اکبر نے ہوں پتا چلیا دواؤ ایک نے صدیق سب تو پرہیزگار نبی کے یاربت دار نبی اہل بیت خراب دار ایڈا کوئی بھی پاک پرہیزگار نہیں جنہیں سدھی کے اکبر ہے ہر دیت رڑا اللہ نے فرمایا سب تو زیادہ اللہ دی بار گاہ چی زیادہ پاک, تے او پاک تے عزت والا گا جا جنہ زیادہ پرہیزگار گا معلوم ہویا۔ صدیق دا نمبر اول پاکی دے اندر شان دے اندر رتبے دے اندر اس واسطے دینے ہیں کیونکہ سب تو زیادہ پرہیزگار ہوئی ہے لہذا اللہ دی بار گادا سب تو زیادہ سب تو زیادہ مقبول تے پاک بندہ اوہی ہے خبردار اگر کوئی حضرتِ عمریہ، حضرتِ عثمانیہ، حضرتِ علیہ، حسن حسین، حضرتِ صدیقِ اکبر کو زیادہ پاک سمجھے گا لانتی ماریا جاوے گا لانتی ماریا جاوے گا کیونکہ اہلِ سنت دے تمام اولیاء، تمام صحابہ، تمام امام مدائی تفاق سے گلدے صدیق دے ناردہ پر ہیلگار بھی کوئی نہیں صدیق دے ناردہ امتِ رسول کے اندر شان آئے گا بولو گل آ گئی کرنی ضروری مناسبت دے آخر ہے بغیر مناسبت راجا بول سبحان اللہ ادرویز اس آیت کی تفصیل اکرام کم ڈلہ اس آیت مبارک دی تفسیر شاہ علی مشکل کشا تے حضرت ابو ہرا دی روایت لال سنانا حسن لے لہرے ہی روایت بن جاتی ہے حسن ہسن لہرے کیونکہ میں وعدہ کیتا ہے یا صحیح روایت بیان کروں گا یا حسن صحیح لدا بھی ہو سکتی ہے صحیح لے گہ بھی ہسن لدا ہی بھی ہو سکتی ہے حسن لے رہی بھی ہو سکتی جی بالکل تے مردود مردوت گی میرے ممبر نےڑے نہیں آئے گی جو ہے اس مبارک مبارکایت کی تفسیر سنو انمک میں خاکم کی تفصیر یہ شعب المان امام بحقی کی اس سے پہلے المستدرک حاکم نے شپوری کی مستدرک حاکم کی کتاب تفصیر صورت خجرات جامع شعب الیمان بحقی سرکار دی جلد نمبر سات مختار احمد ندوی کی تاکیف لاکھ توجہ ہے ان نبی ہو رہا ہے مولانی سرکار دی جہی وہ خطی بغدادی نے اپنی تاریخ کے اندر اپنی سند لال نقل فرمائی اگرچہ ادھر وہ منکر ہے تو اس کے ساتھ سب ملیں تو حسن لے گیر ہی بنتی ہے اصول حدیث جاننے والا یہ میں پیش سوالی امریا امری تم امری تم فتفاخرتم فتفا جد قیامت کا دن ہو سال ہی مشکل گشا فرما نے جدو قیامت کا دن ہوے گا بندے اللہ کی بارگاہ کھلوتے ہو گے اللہ فرماوے گا میرے بندے میں تمہوں حکم کیا سی تسا میرا حکم ضائع کیا میں بھی نسب بنایا سی دنیا ایک تسا بھی نسب بنایا سی تو نسب بنایا, بنایا سی پیو دن نسب بنایا سی اپنے دین دلہ شال ہی مشکل گشا فرما دیں قیامت دے روز پروردگار دی بارگاہ دے اندر بندے کھلو گے تے اللہ فرماے گا بندے ہو مد... اپنی دنیا دے اندر جنہ چر دنیا, دنیا سو نسب ایک نسب تعلق رشتہ تسا بنایا عزت دا دا دا دا دا دی دین دے سو ایک پتہ نہیں سمجھ پان نہیں آ رہی طرح اچھی بولو آ رہی ہے سمجھ میں جی نا آواز شور والا تو نہیں صاف آ رہی ہے سمجھ اللہ فرماوے کہا فتفاخرکم تم انتہ دنیا دے اندر اپنے نصب تے برادری میں تے نصب دی وجہ اے فلانا, اے فلانا صرف سن سید سید دی وجہ فلانا خانے خان خان ہوجہ نسب تے برادری ویختے سو لیکن تو دین دی سو ویخ میں نسب رشتہ بھیجا سی شرع رسول دا رشتہ نسب پیو دیکھ کے سو میرے دیا نسب ویخ کے عزت نہیں سو کردے آ جائے اج میں الٹ کرنا تساں نسب کے پیو دا ویخ سو میں اج دیانا وا ایل بت بتن ایل بت او پرہیزگار کتنے بوسی خانے بہویں تیلی مراسی بھاویں بلے شاہشد خون ای نل بت خون ای نل بت پرہیزگار کتنے نے اچ پاسے ہو جاؤ परेजगारे बारगाहर नसा बिरादरी नहीं चलनी मेरी बारगाह अंदर तीन ही चलेगा बोलो उची आवाज लाल इंशाला धूड़ मिट्टी वेखी जाती توجو لال بول سبان مضمون ابو حرایت اگر کوئی اے تے ابو حرا اپنی گل کر رہے ہیں یہ حدیث رسول اللہ وی جا رہی مرفوع نہیں ہو رہی او دا جوابے وے جلا ہی ہوے گا اصول دا مسئلہ نہ سمجھے حدیث کا مسئلہ ہے جی گلان عقل معلوم نہیں ہو سکتی جدو صحابی جاتا بھی کرے گا سمجھو رسول تو ہی پہنچیاں نے اور سجنہ قبر حشر دیا گلا عقل پتا نہیں لگتا یہ رسول بھی وی سے خبر معلوم ہو نے لہذا شاہ علی بھی اپنی گل نہیں کر رہے ابو ہرا بھی اپنی گل نہیں کر رہے یہ گل رسول اللہ انہاں دس رہے سجنا ایک روایت سنا دیتی آیت دی تفسیر دے اندر اس, اس،, اس روایت نے دس دلہ اللہ دا اللہ دینا، دینا، دے نال رسول دے نال رشتہ دی جڑنا ہے بولو دے سی دی جڑ دن جڑ د سید بھی جڑے پہلا دین تے جڑے گا جے دین نہیں جڑ سکتا انہیں مسئلہ سمجھایا وہ ایک مسلم سید چھ دے وہ پلیت ہو جسیت کے نہیں جا جی سید ساری شرح چڈ دے وہ سد رہ سکتا ہے जड़ा शरियत रसूल का दुश्मन बने वे जन्ना हराम मुहम्मद करीम का दरवाजा वे नहीं खुल सकता वो दर वाला भी नहीं वो घर वाला भी नहीं वो पर वाला है اے ساللہ! میرے آقا نام دا در بے وارسا در نہیں جیڑا مردی بوا کھولے بن جائے تین پتہ نہیں اس در پہرے دور کون ہے پہرے دار اللہ بولنے نہیں اور حدیث اور صحیح سناواں پہلا حدیث ہسن سی ہوں حدیث سی لے سناوا اور بولو تو مشکات شریف موجود اندر بھی موجود کتاب سننا امام بے حقیق امام بکوی اندر بھی موجود سہی مسلط احمد مسلط بدار بھی موجود مسلط احمدی بائی سفر بونجا بدار حدیث نمبر, نمبر چھبیس سنتالی صحیح ابن حبان کا حدیس نمبر چھ سو معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالی صاحب جبل یمن جبل نو یمن روانہ فرمایا فرمایا جلو حضور یمن وال روانہ تے سوار کیتا آپ لگام فل لو بولو मैं घोड़े ने सवार फल आप थले उठा आकाने दस लिया ये अमल फरमा के कोई उम्मती हो भावे छोटा भी हो जिसल दीन की खिदमत कर रहा होनी इज्जत दे सकते हो दौ मैं मुहम्मद की सुनते لگام ف نبی واسطے خدمت لگام فر لے گھوڑے دال حضور تر رہے نے معاذ نے جبل فرمان سرکار تر رہے نے اور میں گھوڑے سوار ہوںجو ہے عبارت پڑھنا عبارت پڑھ کے پھر مطلب جب اللہ رسول اللہ سلاما ثم آل رسول اللہ جمن وال روانہ ح رایا اب بولو فرما ہوں دو روایتوں میں عبارت کٹھی کر کے کٹھا مطلب کر دیا جبل ہو سکتا ہے تیری میری آخری ملاقات تب <تص> واپس محمد دی قبر پہ ہویں اشارہ فرما دیتا اپنے جان دا ہوں اے دا مطلب ہے اے, اے بالکل آخری دن کی گل ہے جی اس وی منسوخ نہیں آگ سکنا ہے کوئی دا آخری ویلے لے فرمایا مال ہو سکتا ایسا اللہ بعد چلکا نہیں اے آخری ملاقات ہوے ہوں جدے والا اللہ کا مسجد کیسجد کو چلو معلوم ہوا سونا نبی اپنی امت نیو دس گیا میں محمد دی قبر کتنے بڑی دس رہ مسجد میری جا, مسجد آ کلو میری خبرو مطلب سی جائی حضرت نے جب مار کے رون لگ پہلے رسول اللہ خبر جبل مدی شریف رخ کیا رخ کے آپ فرما نے ہر میری روایتوں کے لفظ سے پڑھن لگا آپ فرما نے پرہیزگار نے من کا جیڑے ہو میں پہلو آ گیا براسی ہوئے مرے انلن میں محمد نے سب کو زیادہ حقدار کریبی دوست تعلق والے نسب والے فرمایا میرے پرہیزگار نے من کانو پہ ہو سکانو پویں جتیں ہو میں محمد درشتہ رشتہ نہ سمجھا جی کہ جا مدی بیٹھے میرے نڑے بیٹھے اج میری ورگا ہندوستان اج بیٹھا ہے تے سمجھا جے اگر کوئی مدینے روزہ رسول بھٹے میں محمد پہلو ہی خبر دے چلیا وا یہ نہ سمجھی جس مردہ ہو گیا ہے میں محمد دے نیڑے ہو گیا ہے جیدہ جسم میرے, میرے نصب نار رال گیا ہے میں محمد دے نیڑے ہو گیا ہے نہ نیڑے بیٹھا میرا نیڑے ہو سکتا ہے نہ نیڑے جمعہ میرا نیڑے ہو سکدا ہے جیڑا دور دا بھی جمعہ کسے اور پھر آدری دا تیت بیٹھا بھا میں دور ہندوستان ہے ج میری شریعت گلام ہے تو سمجھ ل سب تو میں محمد دے قریب اس سلام ہے سنو یہ چشتی نہیں بول رہا رسول اللہ کا کلام سنا رہا بڑا ہی لان تھی گا وہ جڑا کے چشتی اج بول رہے شرم کر بے گا تھا اگر امام بخاری حدیث نقل کرے تو تم کہو گے بخاری بول رہا میں رسول اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں جی سنو کتاب سننا کی صحیح سند والی حدیث جو ہے اس کے الفاظ گائے اس میں مشکات میں اختصار ہے اس میں ذرا توالت ہے اور جڑے الفاظ ہیں سن اندر پورے آ گئے ہیں. توجہ ہے جب آپ نے مدینہ شریف ال رخ کیا نا تو کیونکہ پیچھے اہل بیت مدینے وال سن آپ نے کدا نال فرمایا ان اہل بیت ہا یار نہ ہونا سے بھی بھول سکتا ان نہ متکون منکانو حضور نے آنسر فرمایا یہ میرے اہل بیت سمجھتے ہیں سمجھو یہ میرے اہل بیت سمجھتے ہیں یہ میرے زیادہ قریب اور میرے زیادہ حقدار ہیں وہ لک دار کا ایسا نہیں ہے اگر لفظ نہ ہو میرا نک بڑھ اہل بیت ہا ہاؤ یہ میرے اہل بیت یہ سمجھتے ہیں ہم محمد کے زیادہ حقدار ہیں زیادہ دوست ہیں زیادہ قریب ہیں آپ نے فرما نہیں سکتا لے کر ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں اور سجدو وہ سجدو نانے دی نانے دی خبر درہ پہچانو نبی جا نبی فرماوے کہ دے مال دی وراثت نہیں چلتی جڑا نبی فرماے دے مال دی علمت چلتی ہے تے سمجھ لے نبی دا رشتہ بھی اگے اصل دا اے جا دین تے شریعت تے علم آڑا ہی ہوں. بولو بولو بولو اگے فرمایا <تصفح> بے شک میرے اول اول او لیا تھے وہی نے میرے من بھی ہو ایسو کا ہوں ایتھے گل کر پہ جا سونے نے مدینے وال مدینے میں حسن حسین نے لیکن لیکن کوئی توجہ یہ نہ سمجھے کہ حضور حسن حسین وہ خطاب کر رہے ہیں سنو اس کو کہتے ہیں تصوف کی زبان میں تیے زمان آنے والے حالات بعض اوقات اللہ والوں پر سامنے کر دیے جاتے ہیں آن آدیا دے آن والے حالات اللہ چک کے دی اللہ اپنے پیاروں کے سامنے چ کرتا ہے وہ ویخ آن والے زمانے نو رہ میں رہتے ہیں بظاہر ہے اپنے دور دی پہ گل کرتے ہیں اے پاک نبی جیڑا فرما رہا ہے سن بلا مدینے والے سن حقیقت آن والا دور ویخ رہے سن کیونکہ حسن حسین تے سمجھ والے سن وہ رسول پاک سرکار تے کہڑے تک سی جا رسول تھا نا, نبی رہے سن آپ ہزور نبی پیا میں محمد پہلو دس رہا میرا نہیں جے میرا کوئی اج میری برگاہ ہوئے ورگا ہوا خاطری ورگا ہوتا ہو میں محمد کے دربار کا دا سبجی دربار والا ہوئی ہے دربار والا بھی ہوئی ہے میں ایک بات کرتا چلوں ان اللہ الرحمان عال سنت کے معیار پر پوری اترنے والی بات ہوگی حضرت سیدنا معاویہ اور امام عالی مقام اگر دو دونوں بیٹھے ہوں اور ہم سے کو پوچھیں کہ آپ کے نظری خلافت کا بہتا حقدار کون ہے تو ہم حسین کا نام لیں گے تا وہ حضرت سیدنا معاویہ بھی اپنی شان لیکن ہم حضرت معاویہ سے امام عالم کو کیا لیکن سنو کیونکہ بات ہے اب یہ مسئلہ ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مزدور کی امام و درست ہوتی ہے کہ نہیں تو بھی درست ہو جاتی ہے لیکن افضل یہی ہے کہ وہ دوسرے کو چنا جائے تو جائز وہ بھی تھا تو حضرت معاویہ نے جائز پر عمل کیا تو میں افضل کی بات کر رہا ہوں سنو جو ہمیں یزیدی ہی کہتے ہیں ان بند بکتوں سے یہی مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا مجھ پر مجھ پر کس کا بھار ہے وہ کتنے وزن لال میں گل کر رہے ہیں یہ اپنے دل کے وزن سے کہہ رہا ہے اپنے دل کے وزن سے کہہ رہا ہوں حضور جوڑے پاک میں صدقہ عقیدے کے باب میں دنیا میں میرے ساتھ کوئی نہیں بیٹھ سکتا میرے حضرت صاحب نے مجھے فرمایا میرے حضرت صاحب نے فرمایا اس کا عقیدے کی میں زمانت دیتا ہوں صوفیاء اور اولیاء والا عقیدہ اس کا وہ توجہ ہے کہ نہیں ہوئے ادر ویگ سجنا سونے نبی نے فرمایا باد والے اشارہ کر کے جنہوں نے بہرے حال ویخن سن فرمایا گمان کرتے ہیں میرے آہل بہت نے نہیں سٹ دال نہیں میرے آہل بیت وہی وہ نے جڑے متقون پرہدگار نے من کا لو بہویں جہے وہ ہے سکال جتھے بھی ہوں تا کر کے بلے شاہ بیٹھا دی سجد شاہ بیٹھا سی دی نبیا دیاں رمضان سمجھنے والے اللہ دے دلی ہوں फरमाते हैं पुले नैण पुले नैण पुलिया मन लहना साहरा بل جو آج جہنگایا بل جو آرائی آکھے جنت بھی پایا شاہ سید سی بولو ہویا نسبرید ہوئی اج ایڈی بدبختی بختی جہل سجدا جا گئی ہے وہ کسے غیر سا مرید ہونا تو ہیم سمجھتے ہیں وہ جا بدھوا تیرے ورگے ڈنگر ہی تو ویخ رہ آکا جڑا ویخ رہے سنتے فرما دے سن لی سکا یہ میرا نہیں پھر تپیاں منخا نو کر سن بول مرے آگے پاگل ہوا جا کے علی ویکن ڈایا سن ہسن ویکھن رہے سن حسین جا بدھو آپ مانا تمید نہیں تینوں مبارک درخت کے مڈ کے کی ہلور فرما سکتے ہاں وہ فرما سکتے جی ٹھہر ٹھائے ہائے ہائے بولتے جڑا شرا رسول کا دشمن بن سمجھ رسول درخت تو ٹھہر گئی ج نمنوں باہکار پیر فڑا جیم عالم سن بابا جی نائب شاہ قادری اپنے دور سے مفتی سن کندہ شرا بکایا وغیرہ ہاشیے اگر کسی نے بابا جی نائب شاہ خادری دیا عربی فارسی دے, دے اندر اصول کتابیں ویخنی ہونا چیل چیشری کو میرے کو بابا جنت شاہ کادری دتاب بڑے وے آلم سن برید ہوئے آپ فرما نے بھے شاہ ہزا کر کے بھی کوئی اسلے سیانے ہے سن آکھیا بھے شاہ کر کھے بے شاہ رسول رمض نمجھ والا سی نا او جاہل سی جا اعتراض کر رہا یہ آکھیا سونا ساڈا فقیران دا فتوا کی میں فتو د جا مینو سد آخر جنم جائے گا جا آخ جنت جائے گا بولو تو سی بن سمجھایا फर जाया बू सम भैण देर जाुले मन दे ले कहना साड़ छेराइया बुले में आखे लम जाइया बुले आखे جنت بھی پیگا پائیا کی مطلب آپ دسنا جاندے ہیں باوے سی لیکن رسول دا مخالف بن کے جہنم جا سکتا تھا جدو ارائی مل گیا ہے جڑا نبی بن کے نبی دے نیڑے وے جیڑا نبی دے نیڑے وے ہاں میں در تو جنتی ہونا نصیب ہو گیا ہوں میں تینوں دسی جانا ہاں کہ خبردار اے نہ سمجھی جنت دت پات لگتی ہے جنت نبی سونے کی شریت لبھی ہے جی فکیر کی ڈگر سنگا رہا دو. تیرے سامنے سباہدر یہ تفاخور نسلی نسلی تفاقور نظریہ اے یدیاں دے اندر پیدا ہویا سی یہودیاں یہ جب پیچھے پچھے نبیا کی اولاد وہ او اے آکڑے جاہل ہو گئے انہاں سمجھا نا سمجھا نہ پہلا انسان پہلا انسان رسول حضرت آدم انہیں جہلان سمجھیا نا بابا آدم رسول رسول ساری دنیا مڑ کافر ہو کے جہنم کیوں جا رہی ہے رسول دی اولاد جہنم کیوں جا رہی ہے رسول, دی اولاد, آدم رسول, دی اولاد, رہیے رسول دی اولاد آدم رسول دی اولاد جہنم کیوں چلیے جی مین سن کے فخر آ کم بختا پھر ساری اولاد رسول کی اولاد سارے ہی سبزادے نے جیو سا دارا مجمزاد نکرے کالے بہت اچھی بھی صاحبزاد میلی اکھ وے نا براہ میں بیٹھا وہ کیوں تو اگر اللہ دا رمزان قرآن دے و رموز نو سمجھنا شریعت سمجھنا گلا ہر کسی دا کام نہیں بولو تو سہی لعنت یہودیوں میں پیدا ہوئی گیا لہلو اللہ اللہ احبا نظریہ ابنی انہوں نے کہا ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں جی نسلی فخر میں اتنے آگئے گئے اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے بابو کیوں کے محبوبوں کے جو بیٹے ہیں واہ کیا خوبرے ملا مر اکڑ ماری جائے اللہ نے جواب دیتا اچھا محبوب بتاؤ تو اللہ نے فرمایا محبوب ان بند وقتوں جواب دے اگر تھی کہ اللہ کے پتر ہاں تو محبوب ہاں جاب دے کلو کم تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے اور دنیا میں پکڑ کیوں لیتا ہے لے لے لے لے لے لے لے لیتا اور یہ پکڑا سجدہ د بھی آ نہیں آ سچی دسو کوئی سد کینسر چیا کوئی کیڑی بیماری گیا، کوئی کیڑی بیماری ہے جیسے ہوتے ہیں سید بھی ہوتے ہیں اللہ قرآن بتا محبوب ان کو تم تو کہتے ہو ہم اللہ کے بیٹے ہیں بڑے محبوب ہیں فلے ما اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے جنوب ہے کم تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے بلن تم بشر آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو تم ایک انسان ہوئے تم میں سے جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے ہائے ہائے اور یہودیوں میں یہی نظریہ لانتی پیدا ہوا نسلی تفاخر کا تو لہوست کیا ہوئی سید المبیا کے مقابلے میں آ گئے سید المبیا کے مقابلے میں آ گئے تو تیرے یار وہی آب دے لگ دے اسی ہوئی وہی تیرے والا ہو لگنے اے وہی تیرے والا ہوے لگنے اے ہوئیے کوشارہ سمجھ جائے اگر مطابقت موافقت پوری نہ ہو تو پھر آتا رسول سے کہنے لگے ہوتا ہے تم کہنم سے ڈراتے ہو ہمیں ڈراتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہم کیا پاک لوگ ہیں ہمیں ڈراتے ہو لنتا مسن اللہ راہ یا مما گا پہلے تو ہم نے جنم جانا ہی نہیں اگر چلے گئے تو پھر پوری مار کے باہر آئیے دلبیاروں کہ لگے سان ڈرانا ہے سان دین ہے محبوب میں ابھی تو پکے چنتی ہاں اولاد جنہ چ لفظ نکل گئے وہ ہزار بارہ تبا کرے اے دی بکواس سے نہ نہ نکلیے امام حسین تو نہ نکلیے حسن تو نہ نکلیے زین العابدین تو نہ امام باقر تو نہ امام جعفر تو نہ بابے فرید تو یہ قسم استاد کر کے آنا انجدی بخواس نکلتی ہے جنت ہی یہ محمد گئے بڑے گا جا گے جنت نہیں تو پتہ نہیں کیڑی جہنم جا گے جس نے یہ عقیدہ رکھ دیا اسلے مسلمان وہ کرے کہنا میں علی کا بیٹا ہوں میں کیا میں علی کا بیٹا ہوں میں کیا میں علی کا بیٹا ہوں بے وقوفہ یہ بات خود کرنا جرم ہے من قال کالا نفل چنگا فل النار حدیث اگر نہ دکھاؤ میری ناک کاٹ لینا مستدرک حاکم اور المتہ لبلالیا اتحاف الخیرا وغیرہ کتاب حدیث کے اندر پڑھا نے فرمایا جڑا آخر میں جنتی ہوں جنمی کیا کریں کیا کریں بیرون ملک کی تعلیم ہے نا تو نظریات بھی تو بیرون ہی ہوں گے اندرونی کیسے ہوں نظریات تو تعلیم سے ہائے ہائے ہائے آخو تو امام زیادہ لاگت سونے لبی کے گھر کا جواب سوڑو تاریخل کبھی صحیح سندوں کے ساتھ سند نہیں شہد تو عالی جب سین باد جا قوم الالی ابن حسین علی ماجرہ کم اللہ نحن من جالی من حسینا فکا لما دے کچھ خوشامتی آئے تعریف کری ہونا آپ سرکار عقیدہ صحیح کرنا ذہن کی غلط فہمی دور کرنے آپ فرما رہے اللہ یار جھوٹ بول کے گلا کرتے جے رب دے جھوٹ ہی بولتے جے سنو فرمایا تھی جھوٹ ہی بولتے جے سچی گل سنڈے کرو جھوٹ کیوں بولی جانے جے بہدر جے ربت رکھتے ہی نہیں رب کی پچھان ہے جھوٹ بولی, جاندے جی،, بولی جاندے جی اگلے لفظ سنو منسالے ہی قو میں نہ جڑے بندے ہیں نیک، اُنہ نیک آنے شامل سال ہی بلکہ ابھی چوم ہی بندے سانو یہ نہیں رہن دو اصے ہی رہ جائیے سنسمت مطلب سانو دی لے جاو محمد کے دیر کی گتی کافی سمجھ رہے <تصفح> <تصفح> کہ ایسا نبی دین کے دار ہو کے سالے نسب نال نہ چڑھاؤ سنو پاک میر بل بل آپ اپنے آپ جی بھی سن ساہر نہیں سن کرتے دے ہے، جاندے نا، دے سید آلہ رشتات چھپائی رکھتے مت ساری کوئی اس نسبت عزت کرے اے اے اے بہت بڑا نقصان ہو جانا ہے اسان عزت کرا چاہتے ہیں رسول رسول دین کی دی وجہ جڑا عزت کرے دینے کرے میں پوچھنا غوث پاک رکھتے اج کا پیر کوہلے شاہ سمجھ نہیں لگی بول تو بول مرے اللہ اللہ ایک حدیث مرفوع حسن امام بخاری کی الادب المفرد سے سنانا چاہتا ہوں سنا اللہ ہیلو اس کے راوی رفاع بن رافع ہیں صحابی ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر قال اجمع لي قومك فجمعهم فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي عمر فقال قد جمعت لك قومي فسمع ذلك الانصار فقالوا قد نظر في ناظر فی قریش ان فجال مستمع والناظر ما یقال لهم فخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام بين ذهرم فقال هل فيكم من غيركم قالوا نام فينا حليفنا وابن اختنا وموالينا قال النبي صلى الله عليه وسلم حليفنا منا وابن اختنا منا وموالينا منا وانتم تسمعون انا اولياء منكم المتقون فان قلتم اولئك فذاك وإلا فانضروا لآيات الناس بالعمال يوم القيامة وتأتون وتأتون بالدخال فيعرض عنكم ثم نادا فقال يا أيها الناس برف آ جائے شنا ہلوان نے فرمایا میں ارشاد فرمایا اپنی برادری ساتھ لے فلانے گھر جمالی سارے قریشی کٹھے ہو گئے انساریاں نو لگا سن دیکھتے آخر لگتا ہے آمدار نے قریشیا کٹھا لگتا قریشیا گار کھلو گے ادر حویلی چریشی جماؤ گ حضرت فرمانے کی آ گئے پروائے ویکو ہوئی نہیں کے، آج دے بھی کر کے خصوصی ختاب کر جو بدنی نے قرشیا ہاشمیاں سجا سا اور نہ چیز تیروں سنا لگا سنا دیا امر پوچھا وی ہوا نہ آئے میرے قرشی تھی وہ ہزور یا قرشی نے یا انہوں نے گلام نے یا دیا بین آپ نے فرمایا دیا پیان کے پتر نے فرمایا وہ بھی سڈے ہی نے ان بلا لو گرمایا گلام بھی سارے ہی وہاں بلا لو پرہیزگار ہے میں محمد دس ہجر کے قریبی تم میرے قریبی جے لا اگر وہ گل ت نہ ہو جی اپنی میں محمد دی شریعت عمل کر کے عمل گنا پنڈا چکیاں میں محمد کی بارگا بچاو خبردار جے جے لوگ امل شریعت لے کے آن تسیں پراشی حال بی محمد دی شریت ہی لے کے آیا لارا اے لارا اے لارا اے لارا اے اللہ محمد جار جار، حاجی خاجہ قدب حاجی خاجہ قدب محمد خواہ شبی محمد آخو ایک مسلم شریف نے ٹپے سنا دے جھوٹ چوکے ادھر لاؤ آدر جھوٹ چوکے ادھر لاؤ والا شجر نہ ہجر نہ نہ ادھر نکرنا لانتا میرے کوئی نہیں اللہ کرم ہر گل دی تیرا دل تصدیق کر کے مور لا جائے نہیں لا رہا سچی دسی ات خدا د میں تو خدا خدا رسول گل پا واسطے کہ دنیا ہے اسلم شریف کی حدیث الاقربین یہ آیت اتری سب تو پہلا یعنی تبلیغی تبلیغی آیت یہ آیت کہ تبلیغی آیت سب سے پہلے اتری آشیرات آشیرات اللہ مابو مابو بہتے لگتے ہیں لگ بہتے قریبی رشتہ دار نے سب تو پہلے یہاں ڈرا کی فرمانا سب تو پہلا کہ ڈرا انشربی آشی ربے اکربی سب تو زیادہ نڑے والے اللہ فرما جا سارا کو بہتا نڑا کمبا ہے تیرا انہوں ڈرا محبو باڈرا محبو باڈرا ہوں تو کے سیدان ڈراؤنا شرا سان سنا بولو آخ سد رہنا چاہو <laughs> سید سہنا چاہ اللہ نے فرمایا جڑا بہتا نیڑے ہی کمبا تیرا محبوبہ وہاں ڈرا یہ مطلب بہتا ڈراؤ دا حق بنتا ہی سید لوگ جا بہتا کریبی مولوی دا حق بنتا ہے وہ بہتا ڈراوے کیوں یہ کہیں نبیاں دے سر आपे हदीस पढ़ना आपने किना कि सद्या आपे वेखो عن ابي هريره قال لما نزلت هذه الايه وانذر عشيرتك الاقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً ملنار یا بنی من النار يا بني عبد المطلب من لوہال تو حضور نے سارے کٹا فرمایا دی نسل دادا جی نے اتوں ہاتھ پایا تھلے لگے آئے کابل لبائی دی نسل او یعنی اپنے, اپنے بچو لو مرہ بن دی اولاد اپنے آپ جانم تو بچوا لو آپ یہ حضرت عثمان غنی اور حضرت معاویہ کیا وہ دادا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جا کر شرکت ہو جاتی ہے پتلے دادے میں عبد الشمس کے باپ میں جا کر شرکت ہو جاتی ہے اے عبد مناؤ جہنم تو اپنے آپ میں بچا لو بنو بنواشم جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو بنو ابد جہنم سے خود کو بچا لو اے فاطمہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے میں اللہ, اللہ سے تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا کیا مطلب با با با لب با لب کہ ایمان ہے جس کی وجہ سے میری شرح ہے میرا دین ہے اس کو مانو تہ دل سے تو پھر رسول فائدہ دے گا اگر تم کہو یہ سب کچھ چھوڑ کر رسول کو رسول کے دین کو چھوڑے اور پھر رسول فائدہ دیں تو اللہ عمل کو من اللہ ہے میں میں کسی چیز کا پھر مالک نہیں ہوں اللہ نے مجھے ملک جو دیا ہے وہ کس کا دیا ہے سب سے پہلے مل کی شرع رسول کا ہے اب جو شرع رسول کی نسبت رکھتا ہے میں اس کا مالک ہوں میں اس کو نفع یہاں بھی پہنچاؤں گا اگلے جہان بھی پہنچاؤں گا اور اگر تم نے دین رسول کو پیٹ کر دی تو یہاں کی رشتے داری جو ہے یہاں کی رشتے داری جو رشتے داری کے حقوق ہیں اللہ نے بنائے ہوئے وہ تو پورے کروں گا لیکن اگلے جہان کا فائدہ نہیں دے سکتا علی پاک ایک پتر ایک پوتے امام محمد بن ہنفیہ پتر اور امام زین اللہ پوتے دو نارا اے چکری نارا اے بڑی عجیب گل سند صحیح ضرور رہی توقعات ابن سعد اپنی سند کے ساتھ امام محمد بن حنفیہ کے حالات میں مولا علی پھر بڑی،, بڑی عجیب ولا آپ فرماتے ہیں محمد فرمان پورا ہم دو شیو کے دو گھر ایسے ہیں ان کو لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں پوجنا شروع کر دینا ہے نتخذ من اللہ انداب ہم لوگ اللہ کے مقابلے میں پوجنا شروع کر دیں ایک فرمایا ہم نحنو ہم یعنی اہل بیت دوسرے وہ دوسرے وہ بنو امیہ اللہ اکبر کرامت علی گل کرتے پہ بنو میا جی جیڑے خبیس تو کبھی بندے میں ہوئے نا تگنیا کی جائز میں جائز ہار چلے رہے حالانکہ چلنا ان چیز جر وہ شرح رسول دے چل دے خلاف ند بن کی اللہ کا مقابلے دوسرا فرمایا ہم محل بیت کیا مطلب سارے بھی انگے جڑے سید ہون گے شرح رسول کے پورے مخالف ہو گے لے کر لوگ انہوں کی پوجا کری جائیں گے فرمایا یہ اندا دم مندو ہم دو گھروں کو اندا دم ایندو بنایا جائے گا تبقات اتنے سنت صحیح رہو میں مجرا اور دوسری امام زین اللہ امام زین العابدین کے حالات میں تاریخ دمشق آپ فرماتے ہیں یا احل العراق احبونا حب الاسلام ولا تحبونا حب نا حبل اسلام فرمایا عراقیو اوفیو اہل بیت کی محبت کے دعوے دارو ایک محبت اسلام والی ہے ایک محبت اسنام یعنی پتوں والی ہے وہ ظالم اسلام والی محبت کرو پتوں والی نہ کرو خط خط نارا تکبیر نر پتر نے بانڈ کی تھی سند صحیح نہ ہو بخاری مسلم کی سند نہ ہو میں نقٹ آنے والا جی آپ نے فرمائی راقی دوں ایک ہوتی ہے محبت اسلام ایک ہوتی ہے محبت اسنام وہ اسنام ضرور کہہ دے سنم دما سنم بوتھ نا فرما نے ایک محبت ہوتی ہے اسلام والی ایک بہت محبت ہوتی ہے اسلام والی بوتان والی فرمایا سارے نال مو اسلام والی محبت کر بوت والی نہ کرب کی, مطلب؟ کی مطلب جے اصان نبی دے دین نو منن آے رہیے دے پیار کرنا چی پیار چی جی پیار میں دو سیدانو یزید تو بتر سمجھنا اس رسول دے فرامین اور قرآن دے بیان دی رہا اچھا دو سیدانو میں یزید تو بتر سمجھنا ایک او سید جڑا رسول دے مقابلے میں چھوئے نانے دے دین دے دشمنوں میرے رسول نے فرمایا ہے میرا کوئی اولادی چھو نہیں ابو لمرو میں ہالے کئی حدیث چھٹ گیا یقین کرنا وقت کی قلت کی وجہ حدیث چڑھ گیا چڑھ گیا سمجھ لگی وقت کی پابندی کا خیال رکھنا چاہیے رکھا تو رہدی بھی ہو سلام پھیر دیا بولتے ہوئی امرو ادھر ویکو عزت ہی بہن ادھر ادھر لوا کے روٹی کانگا ادھر ویکو اٹھ مارچ آن لگا آگا اٹھ مارچ میرا جسم میری مرضی ہے رنا مارچ رنا کا مارچ نکلنا وہ میرا جسم میری مرضی میں اسلام آباد ایک چوک دے دن پچھلے سال میں منظر ویکیا بالکل الف ننگی بی, بی تین انچ کپڑا اگے سی دو تین انچ کا پیچھے سوک آن کے اندر ہر کسی کو کٹی لگی جاتی وے مہربان سن اس مہربان سن تھلے بھی کٹی چڑھتے گارا کرتے سن لیکن کر بولن گربان وہ جناب جی نا وہ ننگی ہر کسی کو کٹی گئی ہے تبھی نیٹ کھولو ہونے پچھلے سال کا اٹھ مارچ اس دی سر فا ظہر ننگی ویس لو میدان رڑے میدان چوک اسلام آباد پتا نہیں پتا نہیں مینو شاہ صاحب نے عبدالرزاق شاہ صاحب شاہ صاحب ہوسیاس بھی ڈی پی او صاحب نے کیا کہ اپنے استادوں کو کہنا کسی دے خلاف نہ بولے غیرت دی کوئی گل کرے کوئی سوت دے خلاف بولے کوئی فلانی دے خلاف بولے فلانے دے الحمدللہ میں انہیں جی فرمائش ہے وہ میں پوری آ سیدہ عارفہ زہرا وہ کہ میری جی سیدہ خاتون جنت سن وہ بے شعور سن ان شعور کوئی نہیں سی وہ اندر رہیاں بیٹھیا رہیا، دے حقوق مارے گئے اسی ننگیاں ہو کے سرعام چوکا جان کے تے حقوق کھو لے مردوں کو ہوں سچی دسی کوئی ضالمی ہو سی جا مڑ بھی سید آ آ گئی میں رسول اللہ کی رسول اللہ کی اولاد آپ کی بیٹی آدیا یہاں نو گھر پردے چ بٹھا کے واپس شرمو ہے رسول کے سبق شریعت لیا اگر میں سخت تو سخت بول کے بھی چلا جا سمجھا میرے تو پاک محمد راضی ہو جانے میں خوشامت کر کے رسول کی عزت میں رنتی ویختا رہا دی طرح میں بھی تماشا ویخلا رہا تے ایسا لانتی بن کے نہ جینا گوارا نہ کھانا گوارا بس اللہ شاہ سونے محمد دا اے اے بی بی اے آرفا زہرات کی فوٹو ویکو آپ بڑھے پے حال چی بڑھے پے حال چی چا چاٹا جہا ہے آپ نے مرد آگوں کٹایا ہوا ہے اور آپ بیان دے کہ نہیں خدا کا خوف کر جو میں تیرا رسول تینو تمیز سکھا گیا ہے اس تمیز نہ رو بے تمیز بڑک عزیب و شان محفل پانچ مارچ بروز جماعت المبارک بعد نماز شاہ کرمپور ضلع بہاڑی منعقد ہو رہی ہے جس کے اندر بندہ ناچی اس کا خطاب ہوے گا پنج مارچ بروز جماعت المبارک کرمپور بہاڑی え uh...